اقوم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی و رسب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار ہمدوسنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمد بنا کر کے مبوض فرمائے گئے علامہ صلی علی محمد وعلی آل محمد كما علی محمد کما صلیت علی تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ عل ابراہیم کا حمید و مجید مبارک علی محمد وعلّہ عل محمد کما بارکت علی ابراہیم علی عل ابراہیم عن کا حمید و مجید معزز حاضرین و دینی بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے کچھ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے کچھ کتابیں عطا فرمائی اور کچھ انبیاء کرام ایسے تھے جنہیں کتابیں نہیں دی گئیں یا ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے اللہ رب العالمین کی سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اور کتابیں نازل فرمائیں لیکن اس کتاب کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے یہ کتاب نور ہے ہدایت ہے شفا ہے شراط مستقیم ہے اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے بابرکت کلام ہے اللہ رب العالمین کا اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے پورے دین کی احفاظ کی ذمہ داری لی ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے پڑھنے میں بہت ہی برکت عزر اور ثواب ہیں یہ قرآن ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے تیئیس سالہ دور میں اس قرآن کریم کو پہ نبی اکرم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس قرآن کریم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے بہت سارے تقاضے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے نبی کے لیے موجودہ بھی ہے اور یہ ایسا معجوزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا موجودہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اللہ رب العالمین کا کلام ہونے میں تو اس جیسا کوئی کلام یا کوئی صورت ہی لے کر کے لیکن پوری دنیا آج تک سے عزد اور قاصر ہے یہ اللہ رب العامین کا کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کی وہی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمایا اللہ اربامن ارشاد فرماتا آمن ایمان والو امین بلّہ رسول ہی ولکتا بل لذین رسول ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اتارا ہے یہ کتاب اللہ رب بلامین کی طرف سے آئی ہے شروع سے لے کر کے آخر تک سور فاتحہ سے سورہ ناز کے آخری حرف تک یہ سارے کہ سارے اللہ ہر برامین کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے منزل ہیں اللہ ہر بلامین کی طرف سے یہ وہی ہے وکتابی انزل من قبل اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے نازل کیا ہے اکف الب اللہ و ملائی و بہی و رسم الآخر جو اللہ کا انکار کرے اس کے فرشتوں کا انکار کرے اس کی کتابوں کا انکار کرے اس کے رسولوں کا اور جو آخرت کا انکار کرے فقبا وہ بڑی گمراہی کیندر چلا گیا وہ بڑی گمراہی کیندر چلا گیا کیونکہ کف رہے اللہ کا انکار نبی کا انکار کتاب اللہ کا انکار تو عیساط کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ ہر برامین کی کتاب ہے اور اللہ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایتوں رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں ان تمام کتابوں پر بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے جیسے توورات اللہ نازل فرمائی اللہ نے انجیل نازل فرمائی اللہ نے زبور نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے ہنستے علیہ السلام کو اللہ نے تخنیات فرمائی ان تمام چیزوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے یہ ساری کتابیں بدل گئی ہیں تعریف کر دی گئی ہیں لوگوں نے اس کے اندر کمی بیشی کر دی ہے اور وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا اس میں باقی نہیں رہی گئی بلکہ لوگوں نے اس کے اندر تعریف کر دی اور تبدیل کر دیا کمی اور بیشی کر دی ہے۔ لیکن یہ قرآن جیسے اللہ نے نازل کیا تھا اسے آج بھی اور قیامت کے آخری صبو تک باقی رہے گا اللہ نے اس کےفاظ کی, کی ذمہ داری لی ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے جہاں قرآن کی افاد کی ذمہ داری لی ہے وہیں اللہ حرب العامن حدیث کی بھی افاد کی ذمہ داری لی ہے کیونکہ قرآن کریم کو حدیثوں کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے جہاں قرآن کریم وہی ہے وہی حدیث بھی وہی ہے دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں اللہ تعالیٰ کے رشاد عماین ہوا انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العامن کی طرف سے وہی آتی ہے لہذا حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے جس طریقے سے قرآن کو نادر فرمایا اسی طریقے سے اس اللہ رب اللہ نے نازر فرمایا کیونکہ کہ قرآن کریم کو انسان حدیثوں کے بغیر نہیں سمجھ سکتا حدیث قرآن کریم کا بیان ہے اللہ حرب العامی نے دین اپنے نبی کو دیا اور اس دین کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر محفوظ کر دیا اور ان دونوں کے احفظ کی ذمہ داری اللہ ارب العمین نے لی اللہ عرمات کا ذکر سمان اللہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازر کر دیا یعنی دین کو نازر کر دیا اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر محسور کر دیا یا قرآن و حدیث کو نازر فرمایا اور اس دین پر عمل کرنے کا دین کا شور سمجھ لیجیے مزدور جو اساسی اور اصلی ہیں وہ کتاب و سنت ہیں پھر اللہ عرماتا لحت علّہ سمان الضیہم تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا دین اس دین کو آپ لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں تو قرآن کریم کی بیان کی اور اس کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ حرب رب العلامی نے نبی کو طا فرمائی کہیں کہیں اللہ رب العلامی نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر خود فرمائی کہیں مطلق ہے تو اس کو مقید کر دیا اور اس طریقے سے کہیں عام ہے تو اس کو خاص کر دیا کچھ کو اللہ نے احکام مسائل کو منسوخ کیا لیکن مجموعی طور پر دین کے بیان کی قرآن کریم کے بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمی نب نبی کو عطا فرمایا انہ الحافون اللہ ماتا کہ ہم نے ذکر کو نازر کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے یہاں ذکر سے مراد دونوں ہے قرآن و حدیث پورا دین مراد ہے کیونکہ یہ دین قیامت کے آخری صبح تک باقی رہے گا جیسے قرآن باقی رہے گا ایسے دین باقی رہے گا اور مسلمان باقی رہیں گے دنیا کے اندر اور اس وقت دنیا ختم ہو جائے گی جس وقت دنیا کے اندر کوئی مسلمان اللہ رب العامین پر کوئی ایمان لانے والا باقی کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا اسے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت دنیا کے بترین لوگوں پر قائم ہوگی جو بدترین لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور جب تک ایک بندہ بھی زمین پر اللہ کا نام لینے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا باقی ہے قیامت قائم نہیں ہوگی لہذا اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور دین قیامت تک باقی رہے گا اور دین کو کوئی دنیا کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت دین اسلام کو ختم نہیں کر سکتی جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا تب دنیا سے مسلمانوں کا جب ختم ہو جائے گا ان کا وجود اور جو مسلمان باقی رہیں گے وہ مسلمان جب جائیں گے ان کی فات ہو جائے گی اور دنیا کے اندر کوئی اللہ کے نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تب جا کر کے قیامت قائم ہوگی لہذا جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے جس طریقے سے حدیث محفوظ ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا محفوظ ہے اس طریقے سے اللہ کے بندے مسلمان بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں یہ اور باتیں آزمائش آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں لیکن یہ مصیبتیں پریشانیاں ہماری اپنے برے اعمال اور برے کرتوت کا نتیجہ ہیں اللہ پر ہمارا وہ ایمان نہیں رہ گیا ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں رہ گئیں جن کا مطالبہ ہم سے قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا آج مسلمان کون سا ایسا گنا ہے جو نہیں کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس وقت تک قیامت نہیں قائم کرے گا جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ کا ایک بندہ بھی باقی رہے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا تو یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کتاب ہے یہ قرآن کریم ہدایت دیتی ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے سراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس قرآن کریم کے لیے کہ کا ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں انہی حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا حد الناس ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے سر مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جہاں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص اللہ رب العالمین اس لیے بیان فرمایا کیونکہ مسلمان زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اسے محبت رکھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس لیے قرآن کریم کو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ فضل المتقین اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے بارے میں تو یہ متقیوں کے لیے تو یقیناً ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن متقیوں کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمی نے اسے ہدایت کا ذریعہ اور سچپ سے آج کتنے غیر مسلم ہیں جنہیں عربی زبان آتی ہے یا انہیں قرآن کریم کا ترجمہ اور معنی اگر انہیں دیا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں پڑھنے پڑھ لینے پڑھ کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے غیر مسلمین تھے کفار و مشرقین جن کی زبان عربی تھی عرب کے لوگ جو اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے وہ لوگ قرآن کریم کو سن کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے اللہ پر ایمان نبی پر ایمان لیا آئے کرتے تھے تو قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اسی لیے وہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں اور روئیاں ٹھوس لیا کرتے تھے جب حرم کردے جاتے تھے مکہ کے مشرقین کہ کہیں قرآن کریم کی آواز ہمارے کانوں سے نہ ٹکرا جائے اگر ٹکرا جائے کہیں ایسا نہ اس کا اثر ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں اس لیے اللہ حرب العالمین نے قرآن کریم کی جب تاثیر رکھی ہے قرآنِ کریم ساری انسانیت کے لیے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور چشمہ ہے. یہاں تک کی جو جن ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ اللہ ہر برآمی نے قرآن کریم کو رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تائب کے میدان سے واپس ہوتے ہیں اور مکہ کی ایک طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس جگہ آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا تو اللہ رب العالمین نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنائی ان لوگوں نے سنا اور اس کے اوپر ایمان لے آئے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے جن اور سورت الحقاب کے اندر کیا ہے کہ نہ سمے نہ قرآن کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کریم سنا ہے سن کے بعد جنوں نے یہ بات کہی جو رشد کی طرف اور ہدایت جو رہنمائی کرتی ہمیں بھلائی کے کاموں کی طرف تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے حرق یہ ایک انسان تعصر کو نکال کر کے اور تعصر سے بالاتر ہو کر کے اگر وہ پڑھے گا اور اس کی اور اس کا مطلب اسے ہدایت حاصل کرنے کا ہوگا تو اللہ حربان اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے گا آج میرے بھائیو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پرانے کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن پرانے کریم کو ہدایت کے لیے ہم نہیں پڑھتے اس لیے ہمارے عقیدے کی صلاح نہیں ہوتی ہمارے اعمال کی صلاح نہیں ہوتی لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے عقید اور ایمان کی صلاح نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگ تبرک کے طور پر پڑھتے ہیں صرف قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا مقصد نہیں ہوتا اس لیے قرآن کریم کریم ذریعے سے ان کو صرف جو ہے ادر تو مل جاتا ہے اللہ قسور صلی اللہ حدیث ہے جو قرآن کی طلاقت کرتا ہے ایک ایک حرف اللہ دسنی کہہ دیتا ہے تو ہر پڑھنے والے کو ملتا ہے سوا ملتا ہے لیکن انسان جو غور و فکر کرتا ہے تدبر سے کام لیتا ہے اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس کو ہدایت ملتی ہے اور اس کو صحیح راستہ ملتا ہے آج کتنے ایسے مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت سارے بدعت خرافات کرتے تھے وہ سارا شرک کرتے تھے عقیدے کی گمراہیاں تھے ان کے ہاں لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کی معنی اور تفسیر کو صحیح طریقے سے پڑھا اس کے اوپر غور کیا میرے بھائیوں تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تو ہدایت کے مقصد سے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے فرمایا کہ کتاب کے مبارک ان لئے دب برو اول تزک کرباب کی قرآن کریم کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا یہ بابرکت ہے برکت ہے اس کے اندر ایک ایک رب پر تسری ملتی ہیں اس کے پڑھنے پر عجر اور ثباب ہے لیا دب آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر سے کام لیں غور و فکر سے کام لیں وہ لذکر اور, اور جو اہل عقل ہیں اہل جو عقلمند لوگ ہیں وہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں تو تدبر کے لیے اللہ رب العالمین نے غور و فکر کے لیے اللہ رب العالمین نے کریم کو فرمایا وہ قرآن الکر فہل میمکر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے ہر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا انسان غور و فکر کرے گا تب جا کر کے اس کو ہدایت ملے گی اور اس کے اپنے عقیدے کی صلاح ہوگی قرآن کریم میرے بھائیوں عقیدے کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے عقیدے کی صلاح کرتا ہے قرآن کریم اور اس طریقے سے ہمارے اندر جو مخالفات ہیں گمراہیاں ہیں اور اس طریقے سے برائیاں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کی صلاح کرتا ہے قرآن کریم اس لیے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ غور و فکر کرنے کے غور و فکر کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ میرے بھائیوں ہمارے عقیدے کی صلاح ہو اسی طریقے سے اس پر عمل یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ ابراہمی نے قرآن کریم کو نادر فرمایا کہ ہمارا مقصد عمل کرنے کا ہو ہمارا مقصد صرف تبرک نہ ہو صرف فارملٹی نہ ہو کھانا پوری نہ ہو کہ ہم نے پڑھ لیا اور اس پر ہمارا عمل کرنے کا مقصد نہ ہو کیا فائدہ اگر انسان قرآن کریم پر عمل نہیں کرے گا انسان پورے قرآن کریم کا حافظ ہو لیکن قرآن کریم کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو میرے بھائی اس سے حفظ کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہے فائدہ کب ہوگا جب انسان اس کے مطابق عمل کرے گا اس کے مطابق زندگی گزارے گا یہ ہمارے لیے دستور ہے یہ ہمارے لیے نظام عمل ہے عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم کو راد فرمایا ہے صاب کرام دد صورتیں یاد کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے اس کے بعد آگے بڑھا کرتے تھے آج قرآن کریم کے حافظ دنیا کے اندر تو کروڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے لیکن قرآن کریم کے عامل قرآن کریم پر عمل کرنے والے حال حال ہمیں نظر آئیں گے اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا المیہ ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کریم یاد تو کر لیتے ہیں یہ بھی ازر کا کام ہے ہونا چاہیے لیکن میرے بھائیوں نجات کے لیے آخرت کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اس کے مطابق انسان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے اس کے مطابق انسان کا منہج ہونا ضروری اگر انسان کا عقیدہ اور منہج قران کریم اور اپ کی حدیث مبارکہ کے مطابق نہ ہو انسان پورے قران کریم کا حافظ ہو پوری کتابوں کا حافظ ہو قدو متشابہ کا حافظ ہو لیکن اس کے عقیدے کے اندر گمراہیاں ہوں میرے بھائیو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یاد کر لینا اسے قیامت کے دین نجات نہیں دینے والی چیزیں ہیں جب تک انسان کا اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا لہذا ہم قران کریم پڑھیں پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں اس پر عمل کرنا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے پرانے کریم کے اندر جو اچھے اخلاق بیان کیے گئے ہیں ان تمام اچھے اخلاق کو ہمیں اپنانا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عہاں سے لوگوں نے سوال کیا کہ کی قرآن ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں تمہاربی نے کیا فرمایا کانا خلقہ قرآن ہمارے نبی کا اخلاق پرانی کریم تھا پرانے کریم میں آپ دیکھیں تمام اچھے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام اچھے اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے. اور ایسی بری آتے بھی بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر جس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ظلم ہے شرک ہے نفرمانی ہے اس طریقے سے اور لوگوں کے مال کھانا غیبت کرنا خوری کرنا جھوٹ بولنا کتنی برائیاں کتنے برے اخلاق پرانے کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے اور سب سے بڑی چیز جس سے بار بار پرانے کریم نے دین اسلام نے اللہ کے سلوک کی حدیثوں نے ہمیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے شرک کرنے والے کے لیے کبھی معافی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا اگر شر کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے گی بےغیر توبے کے اگر مر جائے گا چاہے اس کے سینے میں پران محفوظ ہو چاہے اس کے سیرے میں حدیثیں محفوظ ہوں چاہے کچھ بھی کرنے والا ہو اگر وہ بندہ شرک کرنے والا ہے تو ایسے بندے کے دنیا کے اللہ آخرت کے اندر, کبھی اس کے لیے مفرت نہیں ہوگی کیونکہ شرک اس اور اس نئے پر اس کوئی گنا اللہ دیگر گناہوں کو تماعف کر سکتا ہے اللہ تعالی کی مشیت ہے تو اس کی مرضی لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی maaf نہیں کرے گا اس لیے میرے بھائیو جو اچھے اخلاق ہیں ہم انہیں اپنائیں اور جن برے اخلاق سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام برے اخلاق سے انسان اپنے آپ کو دوری اختیار کرے ایسے ہی ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ہم اللہ کے کتاب کی لوٹا دیں اس کے نبی کی حدیثوں کی طرف دیں اللہ رب العالمین قران کریم میں فرمایا فین تنازات فیشیئ اگر تمہارا میں اختلاف ہو تو اللہ کی طرف اور اس نبی کتاب لوٹا دو یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے اور یہ وہ کرے گا جس کا اللہ یوم آخر پر ایمان ہوگا پرانے کریم کتاب لوٹانے کا حکم دیا گیا اللہ کتاب لوٹانا پرانے کریم کی طرف لوٹانا ہے اور رسول کتاب لوٹانا اس کا دو معنی ہے ایک معنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا کہ جب آپ زندہ تھے آپ باحیات تھے جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتے تھے آج آپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں آپ کی ہو گئی ہے آپ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آپ کا سارا فرمان موجود ہے آپ کے سارے فیصلے موجود ہیں آپ کی ساری حدیثیں موجود ہیں اللہ نے علماء پیدا کیے محدثین پیدا کیے جنہوں نے ضعیف اور موزوں روایتوں کو الگ کیا حدیثوں پر صحیح کا حکم لگایا وہ حدیثیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں لہذا جب بھی ہمارا کسی فی شاہی معمولی چیز کے اندر بھی ہمارا اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف قرآن و حدیث کی طرف ہمیں اس مسئلے کو لوٹا دینا چاہیے یہ پرانے کریم کا تقاضا ہے پرانے کریم بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے تمہارا جب بھی اختلاف ہو اللہ کی طرف لوٹا دو اور جہاں صرف یہ کہا گیا اللہ کی طرف لوٹانا وہاں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف لوٹانا ہے کیونکہ اللہ ہی نبی کو بھیجا حدیث میں بھی اللہ نازر فرمائی لہٰذا اللہ کی طرف لوٹانا اللہ کے قرآن اللہ کے کلام پرانے مجید کی طرف لوٹانا ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدیض ہیں ان کی طرف لوٹانا ہے لہذا پرانے کریم کے اعتقادہ یہ بھی ہے ایک بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر پرانے کریم کا کہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر ہمارا اختلاف ہو تو میرے بھائیوں ہم قرآن و حدیث کی طرف مسئلے کو لوٹا دیں اللہ ربرالمین اسی آیتے میں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ نے شروع فرمایا اے لوگ اللہ کے کرو رسول کے تعاعت کرو الامر ملکم اور جو میں ولی امر ہیں ان کی اطاعت کرو ولی امر سے مراد یہاں پر حکمراں بھی ہیں اور علماء بھی ہیں بادشاہ بھی مراد ہیں جو اسلامی ملکوں کے حکمراں اور بادشاہ ہیں وہ بھی مراد ہیں اور علماء بھی مراد ہیں اللہ نے فرمایا جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یہ نہیں کہا کہ علماء کی لوٹا دو حکمرانوں کی طرف لوٹا دو اس لیے لوٹا کہا اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر اختلاف کا حل موجود ہے قرآن و حدیث کے در اختلاف کال موجود ہے اسی کے ذریعے سے اختلافات کو دور کیا جائے گا اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول امر رب اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو ولی امر کے اطاعت کرو ولی امر کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیا اس کا مطلب یہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت غیر مشروط ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اور ولی امر کے اطاعت مشروط ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا تب ان کی اطاعت کی جائے گی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی لا تعالیٰ تعالیٰ مخلوق فیما شیت ہوگی کسی مخلوق کی کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی بات شاہ بھی مخلوق ہے عالم بھی مخلوق ہے والدین بھی مخلوق ہیں اس لیے اللہ اور اس کے رسول یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے, غیر مشروط ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے ہمارے علماء کا عمل ہونا چاہیے ماں باپ کا عمل ہونا چاہیے اگر ہمارے ماں باپ اس پر عمل نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں عمل نہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے غیر مشروط ہے علماء کے تاج مشروط ہے علماء کی باتوں کو لیا جائے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو گے اگر ان کی بات کتاب اللہ سنت رسول سے ہٹ کر کے ہے ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا یہی تعلیم ہر امام نے دیا ہے یہی تعلیم ہر عالم نے دی ہے اور اسی کا حکم اللہ نے بھی دیا نبی نے بھی دیا اور ہر امام نے جو بڑے بڑے ہمارے اما گزرے ہیں ان تمام لوگوں نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے تو یہ تمام مقاصد کے لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حاضل کیا ہے انسان اس کی تلاوت کرے اس کے اور تلاوت کرنے کا حق جو ہے انسان ترتیل قرآن ترتیلا کہ انسان تجوید کے ساتھ اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا اللہ رب العامین پہ نبی کو حکم دیا کہ قرآن کریم کی تم تلاوت کرو کیونکہ قرآن کریم میرے بھائی اور قیامت کے دن سفارش بن کر کے آئے گا شفاتی بن کر کے آئے گا اللہ کے حدیث کی قرآن اور روزے قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اقراء القرآن فی نویہ عتی شفیع قیام صاحب ہی کی تلاوت کرو پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر کے گا تو میرے بھائیوں پرانے کریم یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب ہے اس کی تلاوت کریں اسے یاد کریں اس کے مطابق عمل کریں اسے ہدایت کا ذریعہ سمجھیں اور جب تلاوت کریں تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اس کے ذریعے سے ہدایت کا مقصد ہمارا ہونا چاہیے تلاوت کرنے کا یہ شریف مقصد فارمیلٹی اور خانہ پوری ہماری نہیں ہونی چاہیے اگر یہ رہے گا تو کبھی بھی زندگیوں کے انقراب نہیں آئے گا کبھی ہمارے میں تبدیلی نہیں آئے گی ہم جیسے ویسے رہ جائیں گے اس لیے میرے بھائیوں یہ نکتا اور یہ مقصد ہماری تلاوت کے اندر ہونا چاہیے لیکن میرے بھائیوں آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے رکھ دیا اور آج ہم نے قرآن کریم کو صرف تبرک کا ذریعہ سمجھ لیا اور اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پرانے کریم کو نازل کیا تھا ان مقاصد کو ہم بھول بیٹھے اس لیے آج میرے بھائی ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ہدایت نہیں مل پاتی آج لوگوں نے قرآن کریم کو کسی کو فات پر پڑھنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے کسی کوفات ہونے لگتی ہے جا کر کے انسان سوریاسین پڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کہاں ادا کر دیا کفات ہو جانے کے بعد قرآن خانی ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہے چند بچوں کو بلا کر کے پرانے کریم پڑھ دیا جاتا ہے اور اس کا شواب دوسروں کو مرنے والے کو ٹرانسفر کر دیا کر دیا جاتا ہے میرے بھائی تمام چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر یہ تمام چیزیں بدات ہیں پرانے کریم کو اللہ نے زندہ لوگوں نے کے فرمایا ہے جو سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اسی سورہ یاسین کے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قران کریم کو زندہ لوگوں کے کی لیے کیا ہے لہذا زندہ لوگ اسے پڑھیں اسے ہدایت حاصل کریں ایک انسان تو تبر گیا وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ کے رسول کی بیبیوں کی وفات ہوئی ہمانے نبی کی بیٹیوں کی وفات ہوئی ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے قران خوانی نہیں کرائی آپ کی تار چار بیٹیاں تھیں تین کو وفات ہو گئی حضرت کو چھوڑ کر کے کی وفات ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کسی نے چلے قرآن خانی کرائی قرآن پڑھنے کا جو ہے پڑھئے آپ قرآن لیکن مردوں کے لیے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے لہذا مردوں کے لیے پڑھنا اور اس کا سواب ٹرانسفر کر دینا میرے بھائیو شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے اللہ کے و سنت الخلۂ نوازد میری سنتوں کو لادم پکڑو خلفائے راجدین کی سنتوں کو لادم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے نہ آپ کے صحابہ خلفائے راجدین کی سنت ہے یہ میرے بھائیوں ایک نئی بدعت ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے یاد کر رکھا ہے لہذا اس سے بچنا ہماری ہے ضروری ہے اس طریقے صاحب دیکھیے کس نے ایسے مسلمان ہیں جن کے گلے اور ہاتھ میں قران کی اپ کو تعوی نظر आएगी میرے بھائیو اے شاکرد نبی حرام قران کریم اللہ نے شفا رکھا ہے لیکن شفا کا طریقہ بھی اللہ رب العالان نے میرے کو بتا دیا ہے شفا کا طریقہ قران کریم کا پڑھنا ہے اس کی تلاوت کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کو لکھ کے गले میں لٹکا لینا ہاتھ میں لٹکا لینے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی اسے شفا نہیں ملے گا. قرآن پڑھیں گے تب جا کر کے آپ کو شفا ملے گی قرآن کی تلاوت کریں گے پڑھ کر کے پھونکیں گے اپنے اوپر اور مریض کے اوپر تب جا کر کے شفا ملے گی آپ کو شفا ملے گی صرف ہاتھوں میں لٹکا لینے سے گلے میں اور پاؤں میں لٹکا لینے سے میرے بھائیوں اسے قطار شفا نہیں ملے گی بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگوں نے قرآن کریم کو جانے کن کن چیزوں کے لیے اس کو بنا دیا ہے اگر کسی کی ورادت نہیں ہوتی ہے بچے کی تو میرے بھائی لوگوں نے کہا وہ القت معافی ہے وہ قرآن کریم کی ساحد کریمہ کو لکھ کر کے, اس کے عورت کے پیٹ پر لٹکا دو اس کا بچہ اس کے پیٹ سے نکل جائے گا کیا تحریف کر دی قرآن کریم کی کیا غلط معنی بیان کر دیا کہ قرآن کریم کو عورت کے پیٹ کے اوپر لکھ کر کے ساحد کریمہ کو لٹکا دو اللہ نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمین اپنے سائے راز اگل دے گی اور جو کچھ ہم نے گناہ کیا ہے اس دھرتی اور زمین پر وہ سارے گنا قیامت کی زمین بتا دے گی اللہ رب کے سامنے اللہ نے یہ بیان کیا اور یہ کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ سارے خزانے نکال دیے جائیں گے لیکن آج ایک مولانا ایک عالم قرآن کریم کی غلط تعویل کرتے ہوئے غلط تفسیر کرتے ہوئے فرما تک یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی سائز کریمہ کو لکھ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دو یا عورت کے پیٹ پر لٹکا دو وہ بچہ بڑی آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے گا کس قدر قرآن کریم کی تعریف ہے میرے بھائی کس قدر قرآن کریم غلط مانا بیان کیا جا رہا یہ پرانے کریم کا مقصد یہ نہیں ہے قران کریم میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ ضرور شفا ہے۔ لیکن اس کے پڑھنے میں شفا ہے۔ اس کا طریقہ اپناؤ گے تب شفا ملے گی۔ میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں۔ مثال بڑی واضح ہے۔ اور آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی واضح ہے۔ اللہ نے دواؤں کے اندر شفا رکھا ہے۔ دماؤں کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے۔ انسان دوائیں کھاتا اور پیتا ہے۔ اللہ اس کے دریت انسان کو شفا دیتا ہے۔ کیا حاصل کیا طریقہ دوا سے شفا حاصل کرنے کا؟ دواؤں کو استعمال کرنا۔ دواؤں کو کھانا دواؤں کو پینا جو جیسی دوا ہوگی وہ ویسے استعمال کی جائے گی اگر سیرپ انسان اس کو پیے گا ٹبلٹ انسان اس کو کھائے گا انجیکشن اس کو انسان اپنے نس کے اندر یا گوشت کے اندر لگائے گا اس کو اگر مرہم ہے تو زخم کے اوپر یا چمڑے کے اوپر انسان اس کو ملے گا یہ ہے شفا حاصل کرنے کا طریقہ آپ مرہم کو زخم پر لگنے کے بجائے مرہم کو آپ کھا جائیں سیرپ کو پینے کے بجائے جسم کے اوپر آپ مل لیں کہ آپ کو شفا ملے گی یقیناً نہیں ملے گی آپ کو شفا انسان کھاتا ہے ٹپلٹ انسان نہ کھائے انسان نہ کھائے اسے کپڑے میں بات کر کے گلے میں اٹکا لے کیا اس کو شفا ملے گی کیا مت تک اس کو شفا نہیں ملے گی جب آپ اس کو کھاؤ گے تب شفا ملے گی انجیکشن ڈاکٹر لگاتا ہے آپ کے رگوں میں آپ کے جو ہے کیا نام ہے رگوں اور نسوں کے اندر لگاتا ہے ڈاکٹر انجیکشن کو آپ انجیکشن کو پی جائیں کسی کے اوپر پوت لے کیا آپ کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا پرانے کریم میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے اور لیکن شفا کا طریقہ بھی پہنبی کو بتا دیا کہ اسے دواؤں کے اندر شفا ہے اور اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر کے اگر آپ کرو گے تو آپ کے لیے میرے بھائیوں اس کے اندر شفا نہیں ہوگی کتنے مسلمان بھی پڑھتا ہے داڑھی بھی رکھتا ہے میں نے دیکھا مدینہ کے اندر تاب جو ہے احتکاف کے اندر لوگ دیگر ملکوں سے ہندوستان پاکستان اور دیگر ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو احتکاف کرنے کے لیے ان کے پاؤں کے میرے بھائیوں دھاگے بدھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کے دھاگے بدھے ہوتے ہیں یہ دھاگے کیا ہیں میرے بھائی حرام ہے یہ شرک ہے میرے بھائی کو دھاگے باندھ رہا قرآن کی تعویذ حرام ہے نہیں لگانا جائز ہمارے لیے لیکن اگر انسان دھاگا باندھتا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی چیز پہنتا ہے اور اس کو سمجھتا شفا کا ذریعہ یہ چھوٹا شرک اللہ کے سنے بتایا کہ شرک ہے منتا اللہ کا تمی متن جسے جس نے تعویذ اٹکایا اس نے اللہ ابراہن کے ساتھ شرک کیا آج ہم یہ ساری چیزیں کرتے پرانے کریم کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اس کی تلاوت کرتے بھی برائے نام اور اس کو شفا اللہ نے بیان فرما دیا ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہم اس کی تعویذ بنانا شروع کر دیے ہمارے ملکوں میں ایسی تفصیل ملتی ہے پرانے کریم کی کہ آپ دیکھیے ہر صورت کے شروع میں تعویذ لکھ دی گئی ہیں اور کہ یہ فلاں مرض کے اندر فلاں چیز کے اندر یہ نمبر پران کا لوگوں نمبر بھی نکالنا شروع کر دیا نمبر لکھا جاتا ہے اور بتا دوں کہ کوئی بھی تعویذ قرآن کے نام پر نہیں ہوتی نام پران کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر میرے بھائیوں پر آیتیں نہیں ہوتی اس کے اندر نمبرات ہوتے ہیں آپ کھل کر کے دیکھے گا ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی نمبرات ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ نے پرانے کریم کے الفاظ میں وہ رکھا ہے اس کے الفاظ میں شفا رکھا اس کے نمبرات کے اندر کوئی شفا نہیں تو پرانے کریم کہاں ادا کیجئے پرانے کریم کی عظمت کو سمجھیے پرانے کریم کی اہمیت کو سمجھیے اس کو اس کی برکت یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں اس کے اوپر عمل کریں اس لیے نہیں حاضر کیا گیا کہ ہم اس کو اپنے گلو کے, کے اندر اٹکا لیں میرے بھائی مسلمانوں گھروں میں قرآن کریم ہوتا ہے کیوں آتے ہیں شیطان کیوں جادو کا اثر ہوتا ہے پڑھیں گے تب اثر تب اثر نہیں ہوگا پڑھیں گے تلاوت کریں گے تب نہیں ہوگا آپ تلاوت کریں گے تب شیطان بھاگے گا جب وہ سنے گا تب اس کا اثر ہوگا ایسے, ایسے, ایسے اس کا اثر نہیں ہوتا اس لیے میرے بھائیوں اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے عمل کے نازر کیا ہے اس کا عظیم مقصد ہے اس کے مقصد کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العمین ہمیں قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیر دے اللّہ اقبام ہمیں پرانے کریم کے اخلاق کو پرانے کی توفیق دے اللہ اب ہم نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائے ہماری صلاح کرے ہماری عقیدے کی صلاح ہماری تمام چیزیں کی صلاح اللہ اقبام پرانے کریم کے ذریعے سے کرے اللہ اقبام پرانے کریم عمل کرنے کی بھی توفیق دے اللہ ابر ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر اپنے نبی کی سدت پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے ہماری فاط ہماری زبان سے کل میں توحید جاری اور کے اللہ رب الامین ہمیں خبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب الامین ہمیں جگہ نصیب فرمائے رب العالمین مارک اللہ علیہ فرقاندیم و نفان بلا حکم الکریم ملک